رسولمتی اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان کی بے سے قبل شریح گمراہی میں مبتلا تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ امیون سے مراد تمام عرب ہیں چاہے وہ پڑھنا جانتے ہوں یا نہیں اس لیے کہ قرآن کریم سے پہلے ان کو کوئی آسمانی کتاب نہیں دی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا ان کے صدق نبوت کی دلیل تھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس نے عربوں کے لیے جو ان پڑھ تھے انہی جیسا ایک ان پڑھ نبی مبعوث فرمایا جو ان پڑھ ہونے کے باوجود اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتے تھے ان کے جسموں کو گندگیوں اور آلائشوں سے اور ان کی روحوں کو غلط عقائد اور قبیص اخلاق سے پاک کرتے تھے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے بڑی ہی شدید گمراہی میں مبتلا تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اخلاق عالیہ اور آداب حسنا سے یکسر بے بہرا ہو چکے تھے اس لیے وہ ایک نبی مرسل کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کے شدید محتاج تھے اس وقت اللہ نے ان پر کرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں میں پیدا ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت العراف آیت ایک سو اٹھاون میں فرمایا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور سورت العنام آیت انیس میں فرمایا ہے لے ان دے رکم بلغ تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں اور ان سب کو اللہ سے ڈراؤں جن تک میرا پیغام پہنچے